نمبر چار پتھر بھی پناہ نہیں دے گا عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاللحت یخ طبی احدهم وراء الحجر فیقول یا عبد اللہ ہادہ یہودیوں فقت الحو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اسے قتل کر ڈال